میں کیزر اویس اوکے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا اومےونی روم میں ہونی ہےئی ہے تو بس ایک وہ کیا کریں ایک چیز بک کیا کریں یا تو آما کو اوپن کیا کریں نہ ہو مائک فری نہیں تھا میں نے وہاں پہ مائک لے لیا اسی وجہ سے مین روم میں نہیں مین روم میں نہیں بس آما کے روم اوپن کیا کریں بس ہمیشہ آما کا روم اوپن کیا کریں اور اسی میں کلاس ہوا کرے گی آما کی میری کلاس جو ہے باقی کلاسیں چاہے وہ مین میں ہوں یا جس میں بھی ہوں میری کلاس جو ہے اس میں ہوا کرے گی آما کے اندر ہوا کرے گی اس لیے میں اب مائک چھوڑ رہا ہوں میں آما کے اندر جو ہے اوپن ہے تو میں تو جا رہا ہوں مائک لے لیں جی ہم روم جو ہے کریں <laughs> السّلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ نے جی جی گردان یاد کیا ہے لیا فلّا لیا فلان گردان نے کہ نہیں سنائی گردانے, گردانے سنائی بھی ہیں کہ نہیں سنائی گردانے سنائی بھی ہیں کہ نہیں سنا دی چلے اچھی بات ہو گئی فائدہ دیکھیے نون تاقید دو طرح کا ہوتا ہے نون سکیلا اور نون خفیفہ ناقید کتنا ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے نون سکیلا اور نون خفیفہ وسیم اللہ خان صاحب کریں انوائٹ کریں وسیم اللہ خان صاحب کو انوائٹ کریں سم اللہ خان صاحب کو انوائٹ کریں اس کے اندر آما کے اندر آما روم کے اندر آگے چلیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہو گیا صحیح ہے نا وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آما روم یعنی روم کے اندر بائک لیا ہوا تھا آج بائک لیا میں نے جو ہے میں نے کہا پتا نہیں چل رہا تھا کیوں نہ ہو میں پھر بھی ہینڈ ریز نہیں کرتا کبھی بھی اگر کسی کو مائک پہلے سے ہے آما کے اندر اگر یہ ترتیب بن جائے کہ آما کے اندر مائک نہ لیا ہو تو پھر لیں اگر نہیں ہو تو وہ روزانہ کی ترتیب جو ہے نا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کام جو ہے وہ ہمیشہ پور کے ساتھ ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی کدھر ہوگا کس ٹائم کیوں پر ہوگا کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں پہلے سے تیہ ہونی چاہیے تب کام ہوتے ہیں اگر یہی ہو کے ٹھیک ہے جی ہو جائے گا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا ٹائم چینج کرتے رہیں تو اس میں جو ہے نا پھر ہمیشہ یاد رکھیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو وہ لوگ کام کرتے ہیں دین کا یا دنیا کا جن ضبط جن کے یہاں نظم و ضبط ہوا کرتا ہے جہاں نظم و ضبط نہیں ہوتا بس ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو نہیں ہوا نہ دین کا کام ہوتا ہے نہ دنیا کا کام ہوتا ہے اس لیے اس بڑی احتیاط کرنی چاہیے سکیلا چودہ سیگوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ صرف نونے میں نون خفیفہ کتنے میں میں ہے جی نون سکیلا چودہ سیگوں میں آتا ہے اور نون خفیفہ صرف آٹھ سیگوں میں. میں, میں, میں, میں باقی چھ سیگوں میں جن میں نون سکیلا سے پہلے الف ہے نہیں آتا دیکھیے ن خفیفہ آپ پورا ایک وہ کھولیں جو تھا ٹیبل نون سکیلا اور نون خفیفہ جو پورا ٹیبل ہے وہ کھولیں آپ یہ دیکھیں کہ نون خفیفہ کس کس جگہ پہ نہیں ہے نون خفیفہ جہاں پہ انہوں نے ڈاٹ ڈاٹ لگائے ہوں گے تو آپ اسی ٹیبل کے اندر اسی رو میں جائیں نون سکیلا کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہوگا الفا آ رہا ہوگا وہاں پر جیسے لیف ال نے لیف ال نے دیکھیں یہاں پر کیا آ رہا ہے الف آ رہا ہے نون سے پہلے تو اس لیے نون خفیفہ نہیں آ رہا آگے جائیں پھر آگے ڈاٹ جو ہے تو ادھر دیکھیں گے تو پہلے اس میں جائیں گے تو کیا آئے گا لطف ال نون سکیلا سے پہلے الف آ رہا ہے پھر آگے جائیں لف الانف الان دیکھیں نون سکیلا سے پہلے الف آ رہا ہے تو نہیں آ رہا ہوگا پھر نیچے جائیں پھر آئے گا لطف الان تو ادھر بھی جو ہے نا اس نون, خفیفہ نہیں آ نون خفیفہ نہیں آ رہا پھر کیا آ رہا ہے لطف الف الان نے نون شکیلا سے پہلے الفا آ رہا ہے اس وجہ سے یہ نہیں ہوگا چھ سیکھے جن میں نونے قلعہ سے پہلے علف آتا تھا چار تو تسلیہ والے ہیں اور دو جمع مونس والے ہیں ان کے اندر ان کے اندر نون خفیفہ نہیں آئے گا ان کے اندر نون خفیفہ نہیں آئے گا ہوگی بات تو دیکھیں پھر آگے کہتے ہیں لام تاقید ہمیشہ مفتو ہوتا ہے لام تاقید کیا ہوگا ہمیشہ مفتو ہوگا دیکھ لیں لیا فلان چاہے معروف ہو چاہے مجھول ہو لیو فلانا ٹھیک ہے لیو فلنا لیہ فلن فلند جو بھی ہے چاہے شکیلا ہو چاہے خفیفہ ہو لام تاکید ہمیشہ کیا ہوگا مفتو آئے گا پس بحث لام تاک بانون سکیلا بنانے قاعدہ کیا ہے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مزار مثبت کے شروع میں لامے تاقید لگائیں مزار مثبت کے شروع میں یف ال ہے نا یف الزار مثبت کے شروع میں لامے تاقید لگائیں ٹھیک ہے جی تو کیا آ جائے گا ل... لیا فلو ٹھیک ہو گیا اب اور کیا کام کرنا ہے میں نون سکیلا بھی تو لگانا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نون سکیلا لگا دو آخر میں سب کے آخر میں نون سکیلا لگانا ہے چودہ کے چودہ سیگوں میں کیا آئے گا نون سکیلا آخر میں آنا ہے ٹھیک ہو گئی بات اب تیسرا کام یہ کرنا ہے سات سیگے ایسے تھے جس میں نون عرابی آتا تھا سات سیگے ایسے تھے جس میں نون عرابی آتا تھا وہ نون عرابی سارے کے سارے گرا دینے ہیں نون رابع کر دینے ہیں سارے کے سارے گرا دینے ہیں ٹھیک ہے تین کام ہو گئے چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر ان کے سیگوں میں یفعلونا تفعلونا ان میں واو بھی آتا تھا نون رابی سے پہلے کیا آتا تھا واو آتا تھا تو وہ واو گرا دینا ان سیگوں کے اندر اور واحد مونس حاضر کا جو سیگا تھا اس میں نون نونے سے پہلے یا آتی تھی وہ گرا دینی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھے نونے رابی والے نونے رابی والے جو تھے نا یہ سات سیگوں کی بات ہو گئی نون رابی والے اب دو سیگے ایسے تھے جن کی اندر جن کے اندر جو جمع مونس کے سیگے تھے غائب اور حاضر والے جن کا میں نے کہا تھا دنیا کی کوئی طاقت ان کو چھیڑ نہیں سکتی کچھ نہیں کر سکتی ان میں ہم نے یہ کام کرنا تھا کہ ان کا نون کبھی گرتا نہیں ہے وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے دنیا کی جو بھی طاقت آ جائے میں نے نہیں ہلنا یہاں سے نون جو ہے یا فلنا اور تفلنا والا نون لیکن چودہ کے چودہ سیگوں کے آخر میں ہم نے کیا لگانا ہے نون سکیلا لگانا ہے چودہ, کے چودہ سیگوں کے آخر میں نون لگانا ہے اب وہ نون اور نون سکیلا اکٹھے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہو رہی ہے کہ جی اکٹھے تین نون ہو جائیں گے اکٹھے تین نون ہو جائیں گے ایک تو جمع مونس غائب والے جمع کا نون آ جائے گا اور دو نون سکیلا والے نون آ جائیں گے تو پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان جو یہ جو تین نون تھے ان کے درمیان میں ہم کیا لگاتے ہیں الف لگا دیتے ہیں الف لگاتے ہیں, لگا ہیں اس کو کہتے ہیں الف فاصل الف فاصل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نون جمع مونس اور نون تاخیر کو جدا کر دیتا ہے اگلی بات یہ یہ تو بات ہوگی ٹھیک ہے جی نون سکیلا آخر میں ہم نے چودہ سے چودہ سیگوں میں نون سکیلا لگانا ہے بھائی نونے سکیلا کے اپنے اوپر کون سی حرکت آئے گی زبر پڑے اس کے نیچے زیر پڑے کیا پڑے نون سکیلا خود پہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ چودہ کے چودہ سیگوں میں نونے سکیلا لگا دو لگا دی ہم نے لیکن نون سکیلا کے اپنے اوپر کون سی حرکت آئے گی تو پانچ سیگے ایسے تھے پانچ سیگے ایسے تھے جن میں کیا آیا کرتا تھا زماں آیا کرتا تھا یا تفلو تفلو افلو نفلو فلو تفلو افلو نفلو ان میں کیا کام کرنا ہے ان میں جو ان کی جب نونے سکلہ آخر میں لگائیں گے تو کیا ہوگا نونے سکلہ مفتو آئے گا کیا آئے گا نونے سکلہ کیا آئے گا مفتو ہوگا اور نونے سکلہ سے پہلے بھی کیا ہوگا زبر آئے گا نونے سکیلا سے پہلے بھی کیا آئے گا زبر آئے گا ٹھیک ہوگی بات بھائی سات سیگے ایسے تھے جو نونے عرابی والے تھے سات سیگے کون سے تھے نونے عرابی والے تھے کون کون سے تھے چار تو تھے تسنیہ والے چار کیا تھے تسنیا والے دو جمع مذکر والے تھے ایک واحد مونس حاضر والا تھا تو جو چار تسنیا والے جو سیگے تھے نا چار تسنیا والے چار تسنیا والے وہ ہو گئے اور دو سیگے تھے جمع مونس کے جما مونس کے یا تفلنا والا یا تفلنا والا ان کو چار تسنی کے ساتھ ان کو ملا کر ان کے آخر میں نون جو آئے گا نا نون سکیلا جو آئے گا وہ نون سکیلا کیا آئے گا مقصور آئے گا نا نونی سکیلا آئے گا ٹھیک ہے نونی سکیلا کیا آئے گا مقصور آئے گا اور ان سے پہلے سب سے پہلے سکیلا سے پہلے کیا آ رہا تھا الفا آ رہا تھا الف آئے گا ان سے پہلے کیا اور نونی سکیلا خود کیا آئے گا مقصور آئے گا ٹھیک ہوگی بھائی ہو 6 اور 5 کتنے ہو گئے 11 اب رہ گئے جمع مذکر والے سیگے جس میں واو آتا تھا جن کو واو ہم گراتے تھے واو کو واو گر گیا تو نون سکیلا سے پہلے کیا لگانا ہے زما لگانا ہے سے پہلے کیا لگانا ہے زما لگانا ہے اور نون سکیلا کیا آئے گا خود مفتو آئے گا نون سکیلا خود بھی یہاں پہ کیا آئے گا مفتو آئے گا نون سکیلا خود بھی کیا آئے گا مفتو آئے گا اور پہلے کیا آئے گا زمہ آئے گا تو کتنے ہو گئے 11 اور دو تیرہ ایک رہ گیا واحد مونس حاضر والا سی کا ٹھیک ہے اس میں کیا کریں گے نون سکیلا سے پہلے یا تھی وہ یاد گرائی ہے تو اب کیا کریں گے کسرا لگائیں گے کسرہ لگائیں گے اور نون سکیلا خود کیا آئے گا مفتو آئے گا نون سکیلا خود کیا آئے گا مفتو آئے گا تو گویا نونے سکیلا چھ جگہ کے اوپر کیا آئے گا مقصور آئے گا نونے سکیلا چھ جگہ پہ کیا آئے گا مقصور آئے گا جن میں نونے سکیلا سے پہلے الفا آ رہا تھا باقی آٹھ سیگوں کے اندر نون سکیلا خود کیا آئے گا مفتو آئے گا اتنی بات ہوگی پانچ سیگوں کے اندر نونے سکیلا سے پہلے زبر آئے گا پانچ سیگوں کے اندر ٹھیک ہے پانچ سیگوں میں نونے سکیلا سے پہلے زبر آئے گا سیگوں کے اندر نون سکیلا سے پہلے الف آئے گا کتنے ہو گئے گیارہ دو سیگوں میں نون سکیلا سے پہلے زما آئے گا کتنے ہو گئے تیرہ ایک سیگے میں نون سکیلا سے پہلے زیر آئے گی چودہ ہو گئے اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے نا بس آپ نے اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ نون سکیلا پہ خود کون سی حرکت آئے گی 6-8 سیگوں میں نون سکیلا پہ خود زبر گا اور 6 میں نون سکیلا کون سے ہوں گے جن میں نون سے پہلے کیا آ رہا ہوگا زیر آئے گا ٹھیک ہوگی بات اب نون سکیلا سے پہلے والے ہر پہ کون سی حرکت آئے گی تو 5 سیگوں میں نون سکیلا سے پہلے زبر آئے گا چھ سیگوں میں نونے سکیلا سے پہلے الفا آئے گا دو سیگوں میں نونے سکیلا سے پہلے زماں آئے گا اور ایک سیگے میں نونے سکیلا سے پہلے زیر آئے گی تو یہ چودہ بن جائیں گے ہوگی بات اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اچھی طریقے سے یاد کرنا میں پھر بھی بار بار ٹائم دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مجھے پتا ہے نا یہ ایک دفعہ اچھی طرح یاد ہو جائے پھر ان شاء اللہ کام آگے آسان ہو جائے گا ان شاء اللہ کام آسان ہو جائے گا اس لیے اس طرح تھوڑی سی اچھی طریقے سے یاد کریں ٹھیک ہے نا تاکہ پھر ہم تھوڑا سا آگے بھی چلیں تو اجرا بھی ساتھ ساتھ شروع کریں پھر پہلا کام ہے آپ نے یاد کرنا ہے پھر اجرا بعد میں شروع ہوگا لیکن پہلے یاد تو ہونا کل دس کے 45 मिनट पर बयान होगा इनशाला कल कोई वो तो नहीं कॉन्फिडेंस तो नहीं है कॉन्फिडेंस तो नहीं है कोई ऐलान तो नहीं होगा कॉन्फिडेंस का नहीं है अगर नहीं है तो फिर इनशाला दस बज के पैंतालीस मिनट पर बयान इंशाला दस बज के मेन रूम के अंदर फाम कुरान मेन रूम में इनशाला کلاس جو ہے کوشش اب یہ کیا کریں کہ جی اسی کے اندر ہم کریں ٹھیک ہے نا ہمارا کلاس اوپن کیا کریں کیونکہ وہ کبھی ادھر ہونا کبھی ادھر ہونا اسٹوڈینٹس کو بھی مسئلہ ہوتا ہے پتا نہیں چلے گا اس لیے جو ہے وہ ایک ہی رکھیں جس میں وہ چلتا رہے وہاں پہ کوئی ساتھی مائک لے لیا کریں کیونکہ ہماری صرف کا تو نیا بندہ آئے گا تو بےچارا پریشان ہو جائے گا مین روم میں آئے ہو گا وہ کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں مین روم کے اندر وہ سرف جو پڑھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ بھائی یہ کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں یا تو ہو نا قرآن مجید ہو حدیث ہو وہ الادا چیز ہوتی ہے گرامر کیا اس کو پڑھنا ذرا مشکل کام ہے ان شاء اللہ جی باقی پھر اب ان شاء کو ہوگا ٹھیک ہے جی ان شاء جی ٹھیک ہو گیا جی السلام علیکم السلام وائف جی